اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کاش کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دیں اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا بس معاف کر دو اور جانے دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے و اقيم الصلاه و اتو الزكاه و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير اور تم نماز قائم کرو اور زکات دو اور تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا یہ ان کے باطل ارزویں ہیں یہ ان کی باطل ارزویں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندِ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لئے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وقالة يهود ليسة النصار على شيءئء وقالت النصار ليسة يهود على شيءء وهُم يتلون الكتاب كذلكَ قال الذينَ لا يعلمون مثلقولهمم فله يحكم بينم يوم القيامة في م كان فيه اختفون. اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اب چلتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف <تصفح> یا ان آیات کی تفسیر کی طرف مسلمانوں یعنی صحابہ کو تنبیح کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے غیر ضروری سوالات مت کیا کرو اس میں اندیش کفر ہے پھر یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور انعت تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مضموم صحیح کرتے رہتے تھے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان احکام و فرائض اسلام کو بجا لاتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے یہاں پھر یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اسلم وجہ کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور وہ ہوا محسن کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ پیغمبر پر آخر الزمان کی سنت کے مطابق قبولیت عمل کے لیے یہ دو بنیادی اصول ہیں اور نجات اخروی انہیں اصولوں کے مطابق کیے گئے اعمال صالحہ پر مبنی ہے نہ کہ محض آرزوؤں پر اور نہ بدعات مطلب خود گھڑے ہوئے بذا میں خوش اچھے اعمال پر اس لیے کہ ایسے عملوں پر سنت نبوی کی مہر اور عند اللہ وہی عمل عمل صالح اور قابل قبول قرار پائے گا جو سنت کے مطابق ہوگا یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسی علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسی علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں عیسائیوں کے پاس انجین موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و ریند اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمی خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرقین ان پڑھ العمیان تھے اس لیے انہیں بے علم کہا گیا لیکن وہ بھی مشرق ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح ضام باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے اللہ فرماتے لهم فی لهم فی عذاب عظیم اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کی ان روکنے والوں کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے ولی مشرق وغرب اللہ وسیم اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہی ہی وہی ہے اللہ کا چہرہ بے شک اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے وقال الرحمن الحمن وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے فرما بردار ہیں بدیع السماوات والارض واذا قضى أمرا, امرا فانما يقول له كن فيكون وبدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون واسمان اور زمین کا انوکھا موجد ہے اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے وقال لا يعلمون لو لا اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کیوں نشانی یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے ان کے دل یکساں ہو گئے تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا یہ کون ہے ان کے بارے میں مفسرین کے دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس یا بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا ابن جریر تبری نے اس رائے کو اختیار کیا ہے لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرقین مکہ کو قرار دیا ہے جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا پھر سلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھایا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا ہے پھر یہ الفاظ خبر کے ہیں لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرقین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا چناتے جب چن چنانچہ جب آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نو ہجری میں اعلان کرا دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرق کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جس سے جو معاہدہ ہے معاہدے کی مدت تک وہ معاہدے پر برقرار رہے اور معاہدہ برقرار ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ خوشخبری اور پیشگوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرقین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دو چار یا قتل نہ کر دیا جائے چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہو گئی ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی بعض کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف روخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ کدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو کبھی چند اسباب جمع ہو جائیں ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے ایسی آیتوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے اور کسی میں دوسرا یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے بہوال ملخص از احسن و پھر یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز اس کے فرما بردار ہے بلکہ آسمان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے علاوہ عزی وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد اس سے مراد جو ہے مشرقین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالی ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہر مسلمان جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر نوے تا ترانوے میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اَوْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور دو زخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا وَلَا تَرْضَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارًا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّت اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ون جن لوگوں کو ہم نے کتاب بھی کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی ہیں خسارے پانے والے بنی اسرائیل, اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدل قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی مشرقین عرب کے دل کفر و اناد اور انکار و سرکشی میں اپنے ماقبل کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے تھے جیسے سورہ الزاریات میں فرمایا گیا کَذَلِكَ مَا أَتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ او مَجْنُونَ اَتَوَاسَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ طَاغُونَ ان سے پہلے جو بھی رسول آیا اس کو لوگوں نے جادوگر یا دیوانہ ہی کیا ہی کہا کیا یہ اس بات کی ایک دوسری کو ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے تھے نہیں یہ سب سرکش لوگ ہیں یعنی قدر مشترک ان سب میں سرکشی کا جذبہ ہے اس لیے داریانے حق کے سامنے نئے نئے مطالبے رکھتے ہیں یا انہیں دیوانہ یا انہیں دیوانہ گردانتے ہیں پھر یعنی یہودیت یا نسرانیت اختیار کر لیں پھر جو اب اسلام کی صورت میں ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں نہ کہ تحریف شدہ یہودیت و نسرانیت ہے یہ وہی مضمون ہے جو ومیہ يُقْبَلَ فلیمن میں بیان کیا گیا ہے پھر یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان پر خود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو آپ کا کوئی مددگار نہ ہوگا یہ در اصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودگی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں نہ دین میں مداہنت اور بے جا تعویل کا ارتکاب کریں اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کی مضموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے ان میں عبد بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے کہ کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں مثلا پہلا نمبر خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں نمبر دو اس کے حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھتے اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے تیسرا نمبر اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں چوتھا نمبر اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے متشابہات پر ایمان رکھتے اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کرواتے ہیں پانچواں نمبر اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں بحوال فتح قدیر واقعہ یہ ہے کہ حق تلاوت میں یہ سارے ہی مفہوم داخل ہیں اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مذکورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں اہل کتاب میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا جیسے صحیح مسلم کی حدیث 153 آیت نمبر 62 کی تشریح میں گزری ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عید ابراہیم اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا اللہ نے کہا بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں اس ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا و و و من و الى و اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو تواف کرنے والوں اعتقاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر قليلاً ثم إلى عذاب النار وبئس اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا پھر میں اسے پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف کلمات سے مراد احکام و شریعت مناسب حج ذبح پسر ہجرت نعر نمرود وغیرہ وہ تمام آزمائشیں ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے کامیاب و کامران رہے جس کے سلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کیے گئے چنانچہ مسلمان ہی نہیں یہودی عیسائی حتیٰ کہ مشرقین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیشوا مانی اور سمجھی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے وَجَعَلْنَا فِي وَالْكِتَابِ ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا پس ہر نبی جسے اللہ نے مبوس کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا بحوالِ ابنی کثیر اس کے ساتھ ہی یہ فرما کر کے میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اس عمر کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان اور عند اللہ منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو خلف اور ظالم و مشرک ہوں گے ان کی شکاوت و محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہاں پیمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی ہے اگر ایمان و عمل صالح نہیں تو پیر زادگی اور صاحب زادگی کے بارگاہ الہی میں کیا حیثیت ہوگی یقیناً کوئی حیثیت نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من و ابھی عامل لم يسرع ہی نصب بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کی جو اس کے بانی اول ہیں بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ایک مفت لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ دوسری معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے دوبارہ سے بارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی بلکہ یہ شوق روز روز افزوں رہتا ہے دوسری خصوصیت امن کی جگہ یعنی یہاں کسی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا چنانچہ زمانۂ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے اسلام نے اس کی اسلام نے اس کے اس احترام کو باقی رکھا بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی مقام ابراہیم سمراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی و متمر طواف کے دوران میں آسانی دیکھتا ہے اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکت پڑھنا سنت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائیں یہ شہر ایمن کا گہوارہ بھی ہے اور وادی غیر ذرا غیر کھیتی والی جگہ ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے